جس دھوئے کا ذکر آیا ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ نشانی نہیں ہے قیامت کی وہ تو آپ کا ایک موجودہ کہہ لیجئے یہ آپ کی بد کا نتیجہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے وہ ایسی ان القمر ہے چاند کا پھٹ جانا بہت سارے علماء نے اسے بھی قیامت کی نشانیوں بیان کیا ہے حالانکہ چاند کا پھٹ جانا یہ آپ کے لیے موجودہ تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے تو یہاں جس دکان کا ذکر کر رہے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں وہ وہ ہے جو اس کا وقوع بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے اندر جو بہت سارے فروغ ہیں ان میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور ظاہر ہوتی رہیں گی جبکہ بڑی نشانیوں میں سے ابھی تک کسی بھی بڑی نشانی کا ظہور نہیں ہوا ہے اور یہ دخان بھی بڑی نشانیوں میں ذکر کی گئی ہے لہٰذا یہ بڑی نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے جہاں تک مکے والی دخان کی بات ہوئی تھی تو وہ نشانی نہیں تھی وہ آپ کے لیے موجودہ تھا یا آپ کی بدوا کا نتیجہ تھا جو آپ نے قریش کے لیے کیا تھا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے موجزہ موجزہ موجزہ اللہ مفید بات آپ نے بتائی اس لیے کہ حقیقت میں جیسے وہ خیالی چیز تھی وہ ایسی ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں یہ دھواں سا لگ رہا تھا اور پھر اس پر کوئی ایسی دلیل کے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں ایسی کوئی ایسی دلیل ہمیں ملتی نہیں ہے اب علماء نے تفسیر بیان کہ وہ دھواں دو طرح کا ہوتا ہے ایک دھواں پہلے جو ہو چکا ہے وہ بعد میں ہو چکا ہے تو اس سے تو یہ بات واضح طور پر یہ بات نہیں ہوتی اگر کہ صاحب کتاب نے وہیں تک کی بات کو محدود رکھا ہے کہ دھویں کی مطلب یہ دو قسمیں ہیں اس طرح کی اور اس کے بعد ان کو انہوں نے بیان فرمایا لیکن جو میں نے جو پڑھا بلکہ آ, اس تعلق سے کہ یہ قول بھی مرجو ہے یہ قول بھی مرجو ہے انہیں دھویں کی دو قسمیں ہیں یا اس طرح کا صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو دھواں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اور وہ قیامت سے قریب ہی واقع ہوگا قیامت کے طریقے واقع ہوگا اور اس کی کوئی بڑی نشانیوں کی کوئی حدبت نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا جیسے سلسلہ شروع ہوگا تو لگاتار شروع ہو جائیں گی لگاتار شروع ہو جائیں گی وہ یوں سمجھیے کہ جیسے نبی علیہ السلام علیہ نے مثال دے کر کے آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے لڑی میں سے پورے ہوئے دانے جسے نکلتے ہیں اس کو کاٹ دیا جائے تو اس لڑی کو تو اس طرح سے ایک ہی بات دی کرے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی یہ بنیادی فرق بھی چھوٹی اور بڑی نشانی ہو اچھا ایک حدیث جو ہے شیخ مشرم نے یاد دلایا اور وہ یہاں پر سائن کتاب میں آخری حدیث بیان کی ہے دفان کے تعلق سے ابو مالک شریف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تین چیزوں سے ڈرایا ہے ان کو ان ذرا سلاخت اور اس میں سے ایک فرمایا کہ دفان یہ دھوئیں سے یا خز زخما جو دھواں آئے گا تو مومن کو کس طرح سے اپنی پکڑ میں لے گا اس طرح سے لگے گا جیسے جی جو مومن کو زکام کی طرح پکڑے گا بس اس کو زکام آئے گا بس اور جبکہ کافر کا جو مسئلہ ہے وہ دھواں کس طرح سے حملہ ور ہوگا یا کس طرح سے اس کو محسوس ہوگا یا کیسے وہ کیسے اس پر حملہ کرے گا فیئنت ویاخذ الكافر القاف فینت فقو من بنکل مسمع من اور کافر کو دھواں اس طرح سے پکڑے گا یا اپنی لپیٹ میں لے گا کہ یہاں تک کہ کافر وہ پھول جائے گا اور اس کے ہر سوراخ سے دھواں نکلے گا اس کے کان سے ناک سے ہر سوراخ سے دھواں نکلے گا تو یہ کیفیت ہے دھواں کے پکڑنے کی کہ مومن کو کس طرح سے پکڑے گا اور کافر کو کس طرح سے پکڑے گا اب آئیے میرے عزیزوں کے قیامت کی نشانیوں میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ہے کہ کہ جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانیاں آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کو ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو احادیث سیاح کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر میں جو احادیث آئی ہیں تو ان مذکورہ ان مذکورہ جو اللہ تبارہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض نشانیاں جب آ جائیں گی تو اس میں اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس سے مراد کیا ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اچھا آگے چلیں کہ کیا سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو ایمان فائدہ مند ہوگا یا نہیں کسی کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں نہیں کیوں بالکل توبہ کا دروازہ اس سے بند ہو جاتا ہے حدیث ابو رضی اللہ حرض کی روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اشار فرمایا لا تقوم الساعة تکو الشمس من مغربیاں قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلو نہ ہوگا پیدا تلا جب سورج طلوع سے جب لوگ دیکھ لیں گے تو سارے کے سارے کے ایمان لائیں تو وہ, اس وہ موقع ہوگا وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کے ایمان کا فا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اس کے جو اس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا اس سے پہلے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو جو ہے دلیل ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ عدیث جو ہے اس حدیث کے اندر جو آیا کہ جس حدیث میں نبی صلاح تعلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں سے ہر بندے کی جو توبہ کو قبول کرتا ہے معلوم یغرغر جب تک کہ موت کا گرگرانا ہے تو دونوں میں کوئی تعارظ نہ ہے کوئی تعار نہیں یہ جو ہے انفرادی طور پر انفرادی معاملہ ہے ہر شخص کے توبہ کے متعلق یہ معاملہ ہے کہ ہر بندے کی توبہ کب تک قبول ہو سکتی ہے ہم زندہ ہیں اب اب یہ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں سورج کا مقصد سے طلوع ہونا اس وقت تک کوئی زندہ رہ نہ رہے وہ تو بات الگ ہے اپنی جگہ پر لیکن ہر آدمی کی جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی جیسے متماتا قیامت ہو جس کا انتقال ہو جائے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے موت کے گھر تک جب فرشتوں کو دیکھ لے گا وہ آخری حالت میں جب فرشتوں کو دیکھ لے گا موت کے سکرات میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے تو پھر غریبی چیز غیبی چیز نہیں رہی وہ مشاہدے میں آ گئی غریبی چیز پھر اس لیے ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہوگا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا یہ تو ایسی بات اب ایک چیز جو ایک حدیث ہم نے صبح میں پڑھ کے سنا تو بتایا تھا کہ بازے بتائیں گے اور وہ جو ہے تین چیزوں کے نکلنے کے بعد ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا تو وہ تین چیزیں حدیث میں اس کی تفسیر میں آیا ہے تو وہ تین چیزیں کیا ہیں دجال کا نکلنا ہے اور سورج کا مغرب سے تلو ہونا ہے اور تیسری چیز کیا ہے جی جانور کا نکلنا سر جانور کا نکلنا یہ تین چیزیں اچھا اب یہاں پر ہے جبکہ آپ جانتے ہیں دجال کے نکلنے کے بعد کیا ایمان فائدہ مند ہوتا ہوگا یا نہیں ہوگا جبکہ آپ جانتے ہیں دجال کے نکلنے کے بعد کون آئیں گے اس سال اور عی علیہ السلام صرف ایمان قبول کریں گے یعنی مطلب یہ کہ کوئی بھی آدمی ایمان لانا ہے تو لائے ورنہ کیا کر دیں گے ورنہ وہ قتل کو قبول کرے جزیا ٹیکس ختم ہو جائے گا یہ جو سلسلہ ہے تو یہ کوئی ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ بھائی ارے ٹیکس کا سلسلہ ختم ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت لے کر کے آئیں گے علماء نے کہا نہیں یہ کوئی نئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے شریعت پہلے سی نبی نے فرمایا ہے کہ اس کا معاملہ انہیں تین چیزیں ہیں کافر سے انہیں جہاد کی صورت میں جب تین چیزیں جہاد ہونے کے بعد یا تو وہ کیا کرے اسلام قبول کرے ٹھیک ہے یا نہیں تو ٹیکس دے کر کے اسلامی مملکت میں زندگی گزارے ٹھیک ہے یہ اس کی حفاظت کے بدلے میں جو, جو تحفظ دیتی ہے حکومت اچھا یا نہیں تو کیا کرے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے یہ تین چیزیں ہیں اچھا یہ چیزیں ہیں لیکن یہ کب تک کے لیے ہیں یہ سلسلہ عیسائی علیہ السلام کے یہ نبی کے فرمان کے مطابق ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی نئی شریعت لائے وہ تو خود پہلے سے یہ شریعت موجود ہے ہمارے پاس اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ ٹیکس کو قبول نہیں کریں گے اچھا تو یہ جو بات ہے کہ جہاں ایمان فائدہ مند ہو ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا تو علما نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہے تین چیزوں کا جو نکلنے کا مطلب ہے کہ تین چیزیں مکمل طور پر جب ظاہر ہو جائیں گی ظاہر ہو جائیں گی یعنی تینوں چیزوں کا یعنی سورج کا طلوع ہونا مغرب سے اور دجال کا نکلنا اور یہ جب چیزیں اس وقت کسی کا ایمان لانے والے کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ اور کیوں اس لیے کہ عام طور پر یہ چیز ہے کہ جب تینوں چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو دجال جیسے مثلا ہے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایسے ایسے فتنے کھڑا کرے گا ایسے ایسے کھڑا کرے گا کہ آدمی اگر کوئی ایمان لانا بھی چاہے گا تو وہ فتنوں میں کہ دلدل میں ایسے پھنسا ہوا ہوگا کہ ایمان لانے کی اس کو توفیق نہیں ہوگی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی تو علمان یہ اس میں تجویز کہ اس وقت دجال جب ظاہر ہوگا اس وقت اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا چونکہ وہ غیب کی چیز اس نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا ہے لیکن جب عیسا علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے عیسا علیہ السلام جب اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے جیسے کہ حدیث میں جو ہے آتا ہے کہ عیسا علیہ السلام اس وقت جنگیں کریں گے اور پھر صرف ایمان ہی کو یا تو مسلمان ہو یا نہیں تو یا تو وہ قتل کو ترجیح دے تو یہ جو حدیث ہے یا اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو وہ جو روایت ہے وہ اس وقت جس نے مشاہدہ نہیں کیا دجال جانا مشاہدہ نہیں کیا اس کے بعد اس طرح سے علماء نے تصدیق دینے کی کوشش کی لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے اس وقت دجال کی موجودگی میں اور پھر یہ جانور کے نکلنے میں اور پھر یہ سورج کے اس میں کہ اس کو کسی کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی والا اچھا اس کے بعد میرے عزیز کئی حدیثیں اس سلسلے میں اور بھی آئی ہیں میرے عزیز دیکھو بات چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں پوری طور پر مطلب ہے بات چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بات چیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ ہمارے یہ ہمارے فارم کی کمی ہے لیکن ہمارا اس پر ایمان رہنا ہمارا اس پر مکمل ایمان ہونا چاہیے ہمارے فہم کی کمی ہے ہو سکتا ہے ہم نے تو کوئی اور اور اچھے سے اس کو سمجھا دیا کوئی اور اچھے انداز سے اس کو, اور پڑھیں گے تو اور مزید مطالعہ کریں گے تو اور اچھے انداز سے بات سامنے آ جائے تو لیکن جو ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہی تو جب حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں آتا صحیح حادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے صحیح میں ٹکراؤ وہی کی بنیاد ہے وہی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے قرآن ہو یا صحیح عادیز ہو یا اللہ کی طرف سے ہیں اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے ہاں یہ ہے کہ اس میں تدبیر دی جائے گی اس کی کس چیز کی کس وقت اس کو تدبیق ہے کون سی حالت میں کون سی حدیث محمول کی جائے گی یہ ساری اور کام کیا ہے اس پر آپ جس لیے دیکھیں ایک ہی حدیث کے وزاد میں ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ہر حدیث کا کیا مطلب ہر حدیث کا کیا مطلب فہم صلاح کی روشنی میں اس کو بیان کیا جاتا ہے بہریک تو ایک اور اس میں اور بھی حدیث بیان کیا ابو رض کی حدیث کے بعد ہی روبی الحمد کے نیک امال کر لو چھ چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اس میں سے کیا ہے سورج کا مغرب سے ہونے سے پہلے یہ حدیث یہاں پر بڑی پیاری حدیث ہے اور اس پر لوگوں نے بہت ہی کیا ہے بلکہ کیا کہتے ہیں اعتراض کیا ہے عقل سے پرکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ حدیث ابو رضی اللہ ہے جس کے نبی علیہ نے فرمایا ایک دن شمس کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے خال اللہ رسول واللم لوگوں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ عنہ بہتر جانتے ہیں تجری حت مستقر کی یہ سورج یہ سورج دوڑتا ہے یہ حرکت کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے استقرار اور اپنے فلاح تزالی اسی طرح سے وہ سجدے میں رہتا ہے یوقال اللہ ارتفعی اٹھ جاؤ ارج من منہ سجید جہاں سے آئے تھے وہاں سے چلے جاؤ مطلب یہ کہ آپ جہاں سے طلوع ہونا ہے تمہیں طلوع ہو مشرق سے اس طرح سے یہ کیفیت رہتی ہے اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی بھی کہ ہمیشہ روزانہ کرتے رہتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وَلَا تَزَالُ يُقالُ برابر یہ قیفیت میں رہتا ہے یہاں تک کہ مطلع مطلع سے ہی طلوع ہوگا اور پھر وہ حرکت میں سورج رہتا ہے اور لوگ اس کو, کو کوئی عج... اس میں اجنبیت محسوس نہیں کرتے یہ تو عام بات ہے روزانہ سورج آ رہا ہے مشرق سے اور مغرب میں ٹرو ہو رہا ہے اور کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتے کوئی نئی چیز محسوس نہیں کرتے اس کے بعد حضرات دہیلا مستقرہ پھر وہ اپنے استقرار اپنے ٹھکانے کی جگہ جاتا ہے العرش الارش... کے نیچے لا... اس... اس کا فیقا سے کہا جاتا ہے ارتفی اس بہی تالی مغربی اب تمہاری صبح کہاں سے ہوگی مغرب کی مشرق سے نہیں مغرب سے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سورج مغرب سے تلو ہوگا تو جانتے ہو یہ کب کس موقع پر سورج مغرب سے تلو ہوگا ایمانم تکن عام رتمن قبل اور قسمت کی فی ایمان یا پھر وہ اس وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا جو اس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت اب اس حدیث کو لے کر کے بعض لوگوں نے رد کرنے کی کوشش کی اور اپنی اقلی تعویلیں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی یہ کیسے ہو سکتا ہے سورت بازوں نے تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اب ہمیشہ وہ گھومتے ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں رہتا ہی ہے یہاں صبح کوئی تو کہیں نکل رہا ہے کہیں طلوع ہو رہا ہے کہیں دوپہر کا وقت ہے اور کہیں رات کا وقت ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. یہ سب اخلی گھوڑے ہیں یہ اخلی گھوڑے دوڑانے والے ہیں اور یہ جو ہے اپنے عقل سے دین کو پرکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں ہم یہی کہنا چاہیے کہ دیکھیے کہ ہمارا جو ایمان ہے کتاب و سنت پر ہے سورج سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے تو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے ہر مخلوق اللہ کی اللہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے ہر مخلوق تو تو اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی جتنے مخلوقات ہیں وہ تو اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہے وہ سورج سجدہ کرتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کیوں اس لیے کہ یہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے اس پر دلالت کر رہی ہے سجدہ کرتا ہے اور عرش کے نیچے اس کا ٹھکانہ ہے یہ بھی معلوم ہوا عرش کے نیچے اس سورج کا ٹھکانہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ایسے گھومتے رہتا نہیں اس کا ٹھکانہ ہے ٹھکانے پہ جا کے اجازت لیتا ہے یہ سب ایمانی چیزیں ہیں سب اب جو صرف مادہ پرست ہیں ظاہر پرستاہر پہ پر جو چیز دکھتی ہے بس اسی پر ایمان لاتے ہیں تو وہ لوگ تو ایسی کہیں گے جو مغرب زدہ لوگ ہیں جن کی ذہنیت مغربی قوموں کی طرح ہے جو صرف ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایمان ہے لیکن پرانی آیات اور عادیز پر جن کا ایمان نہیں ہے وہ تو ایسی کہیں گے ہمیں پتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے اور وہ اپنے ٹھکانے پر جاتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ جی اس کو اس کے بارے میں کس نے خبر دی ہے آپ کی سائنس فیل ہو سکتی ہے آپ کی کوئی بھی چیز فیل ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور صحیح حدیث یہ غلط نہیں ہو سکتی اور ہمارا اس پر ایمان جی جی اس سے جی جی کوئی سجدہ کرتا ہے ہر ایک ہر ایک کیفیت کی الگ, الگ الگ ہے جو اپنے اپنے حساب سے وہ سجدہ کرتے ہیں جیسے ایسا نہیں کہ جیسے ہم یہ کرتے ہیں بہرحال وہ یہ غیبی چیز ہے وہ کس طرح سے سزا کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح سے سزا کرتے ہیں اور کیا ہے اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا خیر یہ جو یہ چیزیں ہیں اس پر لوگوں نے تشویش کرنے کی کوشش کی اور بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی کیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اب رہی بات توبہ کے تعلق سے میرے عزیزوں کہ توبہ کے تعلق سے ایک اہم بات اس میں یہ بات بتانی ہے کہ توبہ جو قبول ہوگی ایک اہم مسئلہ ہے یہاں پہ ایک ذہن میں رکھو ان بات ختم کر دیں گے توبہ جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد بعد میں توبہ کا دروازہ کیا ہمیشہ کے لیے بند ہوگا یا صرف اس دن جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا یا اس دن کے لیے خاص ہوگا کہ جواب دیے جی ایک مستقل اس پہ بحثیں لکھی گئی ہیں میں اب تفصیل میں اب نہیں جاتا جانا چاہتا لیکن یہ بات یہ ہے کہ اپنے قرآن میں بھی ہے جی جی جی بالکل قرآن میں بھی وہ سجدہ کرتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں ہے کہ, کہ وہ سجدہ نہیں کرتے وہ کرتے ہیں اور وہ تصویر بڑائی بھی بیان کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تصویر اور بڑائی بیان نہیں کر رہے یہ انسان ہے کہ ناپرمان ہے یہ انسان ہے کہ اللہ کی ناپرمانی میں لگا ہوا ہے ورنہ دنیا کی ساری یہ جو چیزیں ہیں مخلوقات ہیں اللہ کی تصبیح اور بڑائی بیان کر رہے ہیں جی جی جی یہ چیز ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تصبی نہیں بیان کر رہی ہو مگر تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ پاتے ہو تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا توبہ کا دروازہ کیا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا یا صرف اس دن کے لیے خاص ہاں آپ کہیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ اس دن کے لیے خاص ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیشہ کے لیے آئیے کہ اس سلسلے میں اخواظ علماء نے جو بیان فرما اس کے سلسلے ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ معلوم کرتے ہیں کہ کی کیا علماء نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے علماء نے یہ بیان کیا ہے قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت کسی بھی شخصیت کا ایمان اس لیے فائدہ نہیں دے گا کیونکہ یہ ان کے دلاؤں میں گھبراہٹ کی وجہ سے داخل ہوا ہوگا جس کے سامنے نفس کی تمام شہوتیں ماند پڑ جاتی ہیں اور بدن کی تمام قوتیں مزمل ہو جاتی ہیں اور تمام لوگ قرب قیامت کا یقین کر لینے کی وجہ سے تمام قسم کی مصیبتوں کے اسباب و دوائی کے انقطاع اور جسموں میں ان کے باطل ہو جانے کے زلزلے میں اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جو موت کی گرفت میں آ چکا ہو لہٰذا اس جیسی حالت میں جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی جس طرح کے جو ہے سکرات کی حالت میں پڑے ہوئے شخص کی جو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اچھا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث کی کوشش کی ہے کہ بھائی دیکھو توبہ جو ہے صرف اس وقت کے لیے جن لوگوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا وہ کفار ہوں گے جنہوں نے معائنہ خود کیا ہوگا لیکن ایک لمبا زمانہ جب ہو جائے گا لوگ اسے فراموش کر دیں گے اور وہ چیز بھول جائیں گے تو پھر کفار جب ایمان لائیں گے تو پھر وہ ایمان قبول ہوگا ان کا ایمان قبول ہوگا جی یہ جو یہ جو لوگ اس طرح سے اور بعض لوگ اس کی تائید بھی کے لیے روایتیں بھی لاتے ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی کا روشنی سورج اور چاند کو روشنی کا نور کا لباس پہنایا جائے گا پھر وہ لوگوں پر طلوع و غروب ہوتے رہیں گے تو یہ بعض ان تمام ری, ایسی روایتیں لائی ہیں اور ایک روایت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ توبہ تو طلوع کے موقع پر چیخ کے رونما ہونے تک قبول نہ ہوگی پھر بہت سارے لوگ اس میں ہلاک ہو جائیں گے چنانچہ جو شخص اس وقت اسلام لائے گا یا توبہ کرے گا پھر ہلاک ہو جائے گا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی اور جو شخص اس کے بعد توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی تو اس قسم کی جو بعض روایتیں آتی ہیں لیکن ایک بات یاد رہے تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے اس میں روایتیں اس سلسلے میں جو بات آتی ہے کہ یہ تمام روایتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ توبہ جو ہے بعد میں قبول ہو سکتی ہے لیکن بات صحیح بات یہ ہے حافظ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی سورج جب جائے جب مشرق کے بجائے کہاں عطلو ہوگا مغرب سے عطلو ہوگا تو توبہ قبول نہیں ہوگی کیوں واضح طور پر حدیث دلالت کر رہی ہے کیا ہے حزیض بھائی رسول ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنے گار کر سکے لیل اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار کیا کر سکے توبہ کر سکے الشمس من مغربی ہاں یہاں تک کہ سورج مغرب سے جائے. واضح طور پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ جب تک کہ سورج مغرب سے تلو نہ ہو جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن جب سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا حافظ میں حضر رحمت اللہ علیہ نے بہت سے حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت تک باب, باب توبہ مقفل ہی رہے گا پھر فرمایا کہ ایسے آثار ہیں جن میں سے بعض بعض کی تقویت کا باعث ہیں یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں جب آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد نہیں کھلے گا اور یہ چیز روز, روز طلوع کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یوم قیامت تک دراز ہوگی اور قرطبی کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ اب عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق حافظ میں حجر فرماتے ہیں اس کا مرفو ہونا ثابت نہیں ہے اور عمران بن حسین عنہ کی حدیث کے متعلق قرماتے اس کی کوئی اصل نہیں اور رہی یہ حدیث کے شمس و قمر خم کو روشنی اور نور کا لباس پہنا جائے گا تو یہ قرطبی نے اس کی کسی صنعت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اگر اس کے ثبوت کو فرض بھی کر لیا جائے تو ان دونوں کا اپنی سابقہ حالت پر لوٹنا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ توبہ کا دروازہ دوبارہ کھول دیا جائے گا اگر سورج مشرق سے بھی نکلے اس کے بعد لیکن یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی چونکہ ایک مرتبہ ایک ایک حد فاصل ہے توبہ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے کے لیے کیا ہے یہ حد فاصل سورج کا ایک مرتبہ جب مغرب سے طلوع ہونا مغرب ایک مرتبہ جب مغرب سے سورج طلوع ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا اس کے بعد چاہے سورج مغرب سے طلوع ہو چاہے مشرق سے طلوع ہو اس سے کوئی غرض نہیں اس سے کوئی غرض نہیں چونکہ یہ ایک چیز ہے جو ہتھا یہاں تک کے بتایا گیا یہاں تک یہ اس حد تک بس اس کے بعد نہیں اچھا اور یہ واضح صحیح روایتوں کی روشنی میں صحیح روایتوں کی نہیں اور حافظ میں حضر نے بیان فرمایا کہ اس نظائی معاملے میں ایک فیصلہ کن نس سے آگہی آگاہی حاصل, حاصل ہو گئی ہے اور وہ ہے عبداللہ وہ اللہ رضی اللہ عنہ میں وہ حدیث جس میں آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا تذکرہ ہے اور اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اس دن سے لے کر روز قیامت تک یہی سلسلہ ہوگا کب تک روز قیامت تک یہ رویہ حافظ میں حضر نے جو بیان کیا ہے کہ قیامت تک بھی یہی کیفیت ہوگی کہ کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا چونکہ ہوا اخلاف ہم لوگ یہ سمجھے کہ خلاف قیامت کے آخری مرحلے میں قیامت ہونے کے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا اور جتنی غیبی چیزیں ہیں واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں اب ایمان لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں پیدا ہوتا مطلب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر کوئی ایمان لائے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا ایسے ہی جیسے موت کے گردرے میں کوئی ایمان لائے جی اس کے بعد بھی ہے نا نشانی اس کے بعد بھی نشانی ہے جو جانور کا نکلنا ہے علماء نے یہ حدیث جو آئی ہے کہ جب دونوں میں سے ایک چیز جب پہلے نکلے گی یعنی قیامت کی نشانی میں سے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کا طلوع ہونا مغرب سے اور جانور کا نکلنا ان میں سے کوئی بھی نشانی پہلے جب نکلے گی اسی کے بعد دوسری نشانی بورن آئی تو علماء نے یہ بتایا وہ بھی ایک اشتہاد ہے چونکہ ہم پکے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے جانور جو ہے سورج کے طلوع مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ہی ابھی جانور کے بارے میں آئے گا انشاءاللہ مغرب بعد انشاءاللہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی جانور نکلے گا یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے آگے پیچھے کوئی بھی ہو سکتا ہے یا تو پہلے جانور نکلے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر ہد بندی نہیں کی ان جو بھی نکلے گا یعنی ان میں سے جو بھی، ان میں نے کوئی اختیار دیا ان میں سے جو بھی نکلا یہ نہیں کہا یہ نہیں آپ چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ پہلے سورج مغرب سے تلو ہوگا اور اس کے بعد پھر جانور نکلے گا ایسا نہیں لیکن علماء نے کہا کہ کرینے معلوم ہوتا ہے اہادی کو نظر مطلب نظر رکھنے سے اشتہار کے طور پر بتایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اب اس کے بعد چاشت کے وقت کیا ہوگا چاشت کے وقت کی بات ہے اس کے بعد چاشت کے وقت جانور کا نکلنا جانور کا نکلے گا یہ مطلب یہ کہ آپ کو توبہ قبول نہیں ہونے والی اس کے بعد پھر جانور اپنا کام کرے گا جانور اپنا کام کرے گا کون مومن ہے کون کافر ہے کون کیا ہے وہ ناک پہ ٹک لگاتا ہوا داغتے ہوئے چلا جائے گا سمجھ میں آ رہی بات تو یہ مناسب بات ایسی معلوم ہوتی ہے جو بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پکی بات نہیں چونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا اس طرح سے ہم ایمان لائیں لیکن یہی یا اس کے بعد ہی جانور ایسا قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طور پر یہ بات نہیں بتائیے یہ ہمارا ایمان ہے جی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا جیسا آسمان میں آنے کے بعد بیچ آسمان میں پھر وہ روم نہیں ہوگا پھٹ جائے گا پھٹ جائے گا نہیں نہیں یہ سب باتیں صحیح نہیں چونکہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پھٹ جانا کہاں اس کی دلیل ہے نہیں نہیں یہ سب چیزیں نہیں ابھی تو آگ کا نکلنا باقی ہے اس کے بعد آگ کا نکلنا آخری نشانی یہ تو پکی بات ہے کہ آگ نکلے گی یمن سے آگ نکلے گی ان شاء اللہ وہ ابھی بکری کے بعد دو نشانیاں باقی رہ گئی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے تو آگ کا نکلنا یہ سورج پھٹ جائے گا یہ سب جو ہیں اس سلسلے میں یہاں پر دیکھو ایک چیز میں نے یہاں کہا کہ ایک اشکال یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یقول قائل ان عیسیٰ علیہ السلام یقول عبادت ججال یہ چیز سنو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے عیسا علیہ السلام تو ججال کے بعد آئیں گے وہ معلوم ہن ان فی زمن عیسا انفمان پقی پہ انفمان فی زمن عیسا تو یہ بات معلوم ہے کہ عیسی علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا تو پھر یہ ایمان عیسی علیہ السلام کے زمانے میں کیسے فائدہ مند ثابت ہوگا اور علماء نے دو طرح سے جواب دیا نمبر ایک دجال کی جو مدت ہے وہ عیسا علیہ السلام کے نازل ہونے سے مربوط ہے جیسے وہ نازل ہوں گے تو خلاص اس کے بعد وہ دیکھتے ہی نمک کی طرح پگھنے لگے گا ایسا نہ ہو کہ پورا پگھل جائے گی ختم کریں گے اچھا کیوں اگر چاہیں تو چھوڑ سکتے تھے چلو پگھلنے دو نہیں بتانا مقصد تھا یہ جو یہ جھوٹا جو دجال ہے یہ جو اس کا زاب ہے اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے اور پھر یہ بتانا مقصد تھا کہ کہ یہ جو عیسا علیہ السلام نے اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قتل کرنے, کرنے کے لیے بھیجا ہے دجال کی جو مدت ہے عیسا علیہ السلام کے نزول سے مربوط ہے تو یہاں مراد جو دجال کے بارے میں آئے باد ظہور عیسی بعد ظہور الدجال عیسی کہ دجال کے ظاہر ہونے اور عیسا کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا اور اس کے بعد نیسا علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے جب ظاہر ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی ایمان لائے گا تو اس کا, قابلے, اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا دوسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ مطلب یہ ہے پہلے سے جو ایمان نہیں لایا وہ آخری آخری موقع پر کیا خاص مسلمان ہوگا دجال کے فتنے دیکھ کر کے پہلے ہی سے اس نے کوئی فکر نہیں کی اپنی اصلاح کی نہ ایمان کی نہ اس سے ایمان لایا نہ اپنی اصلاح کی وہ آخری مرحلے میں کیا توفیق اس کو ہو سکتی ہے فت دجال تو اور کتنوں میں ڈالے گا لوگوں کو اور مزید لوگ جو ہے جب پہلے سے ہی بے دین تھے پہلے سے ہی جو ہے بد بدعیدہ تھے مشرق تھے تو وہ تو ایسے لوگ تو اس کے پیچھے پیچھے پڑیں گے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں فتدجال لایا جد اللہ صلی اللہ کتنا ودال کا مقیہدن تو یہ جو مقید ہوگی بات دجال کے نکلنے کے وقت بس وہ اس کے بعد دجال کے ختم ہو جانے کے بعد جو ایمان علیہ السلام پر ہو ایمان اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اللہ اللہ بہتر جانتا یہ کیا ہے بس تدبیر علماء نے دینے کی کوشش کی ہے جس میں یہ کہا کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ صرف جو ہے سورج مغرب سے جب فلو ہوگا تو کسی کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا تو اس میں یہ تدبیف دینے کی کوشش کی ہے یعنی جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وہ کوئی آدمی ایمان لانے پہلی بات تو ایمان نہیں لائے گا اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی بدعقیدہ ہوگا اور پہلے سے ہی یہ ہوگا تو اور فتنوں میں فطنوں میں اضافے کا سبب بنے گا تو جی جی اسی ڈسیزن قتل کر دیں اس کے بعد یہ سال السلام کی جو زندگی شروع ہوگی اس کو قتل کرنے کے بعد پھر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان قابل قبول ہوگا یہ سب باریکیاں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے عالیہ نے بیان کیے ہیں الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح فہم کی توفیقہ فرمائیں الحمد للہ چا چالیس دن دوسری بتایا بزار کے ہے ایک سال چار مہینے ہاں جیسا چالیس دن ایک سال چار مہینہ میں بنتا چالیس دن رہتی اچھا یہ جو چیز ہے کہ چالیس دن ہے صحیح روایت نواز بن سمان رضی الامی کی حدیث کے مطابق چالیس دن ہے اور ایک روایت آتی ہے مصرد احمد وغیرہ کی جو چالیس سال کا جس میں ذکر آتا ہے یا بعض جو میں تمہیں آتا ہے پتہ نہیں وہ چالیس دن ہے چالیس مہینے ہے یا چالیس سال ہے تو یہ جو وہ تو جو شک ہے وہ تو شکی کی بات ہے لیکن یہ جو روایت ہے چالیس سال والی جو بات ہے وہ روایت ضعیف ہے وہ روایت ضعیف ہے صحیح جو روایت ہے صحیح مسلم کی نواز اس میں چالیس دن کا روایت و ماں کیا ہے وہ ماں لطف ہو فل کم لطف ہو فل ہاں اربنا یومن یومن کا سنا وہ یومن کا شار وہ یومن کا جمعہ ایک سال چار مہینے تھے اس میں اقبال قلعہ نے عجد اللہ نے اس کی اس کے پوری مدت جوڑ کر کے اس میں بتایا انہوں نے اچھا اچھا بات چیزیں دیکھو رضی تو اس کے بعد کیسے ہوگا بات چیزیں غیبی یہ چونکہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے زیادہ ہمیں کھوج کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد سورج کیسے شلو ہوگا کہاں سے طلوع ہوگا کیا ہوگا کتنے دن تک مدت رہے گی کتنے دن تک مدت رہے گی اس کے بعد کب تک زندہ رہیں گی اس لیے جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں آ, ایسی چیزیں ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے جتنا بتایا گیا اس پر ہمیں ایمان لانا ہے بعض آتی بھی ہے روایتیں کچھ تعداد اور سالوں کی تعداد کے ساتھ متعین کرتی ہیں کہ اس کے بعد جو ایک سو بیس سال تک یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن سو روایتیں صحیح نہیں ہیں جو حجین کے نظر میں میزان میں تراضو میں جب دیکھا جاتا ہے ان روایتوں کو صحیح نہیں ہے بلکہ علماء نے اس کو ضعیف روایتوں کے آ, اس میں فہرست میں جمع کیا اس یہ تو اس وقت ہاں جی شیتان چرجا کرتے ہیں جی جی کفار جو ہے شیتان کے اور جو سورج جو طلوع ہوتا ہے شیتان کے دو سیوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور اس سجدہ کرتے ہیں تو یہ یوگا وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ سب جو ہے کافروں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں اور اس میں ان کے خاص تقوس ہیں ان کے خاص عبادات ہیں اس میں کافروں کی عبادات کا شائبہ پایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے یہ تو ایکسرسائز ہے یہ ہے وہ ہے ایسی بات نہیں ہے یہ سادھو کی سادھو سنگھ لوگوں کی یہ سب ریاضات ہیں ایسے جو ہے صوفیوں کی بھی ریاضات ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں اگر چاہیے وہ ریاضت کے نام پر ہے ایسی تو دھوکا دیتا ہے شیتان ڈائریکٹ کہاں شیتان دھوکا دیتا ہے اچھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بھی اچھا لباس پہنا کر کے غلط باتوں کو وہ پیش کرتا ہے کہ ہاں اس کو قبول کر لو تو یہ یوگا ہوگا کہ بارے میں اس کی تحقیق ہو چکی ہے یہ سب ہندو مراسم ہیں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے مراسم ہیں اس سے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے